الحمد للہ رب الات وسلام و وسلام يا حبیب اللہ نبی اللہ وغلہ علی کا یا نور اللہ مدری چینل کے ناظرین سے سلاح میرے رب کا کلام شرائے رحمت ہم سے اب جدا ہو چکا ہے جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ اس کی آمد کا پھر شور ہوگا کیا میری زندگی کا بھروسہ عموماً کاروباری طبقہ کا دیکھا جاتا ہے کہ سال میں تین چار مرتبہ بعض لوگ تین تین مہینے میں اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں حساب کتاب بناتے ہیں کہ کیا کھویا کیا پایا ہمارے پاس بھی تین اشرے ہیں اشرہ رحمت اشرہ مغفرت اشرہ جہنم سے آزادی کیا ہم بھی اپنی کوئی اکاؤنٹیبلٹی کوئی حساب کتاب خود خود احتسابی کا نظام اپنے پاس رکھتے ہیں کہ جسے ماہ رمضان کی آمد ہوئی تھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ایک تعداد نے مسجد کا رخ بہت زیادہ کر لیا ہو قرآن کی تلاوت بھی بڑھ گئی ہو یا شروع کی ہو لیکن اب دیکھتے ہی دیکھتے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی مسجد کی حاضری کی جو کیفیت تھی وہ کمزور ہو گئی ہے اور کریم کی تلاوت کی جو کیفیت تھی وہ کمزور ہو گئی ہے جو گناہوں سے بچنے کی جو کیفیت تھی وہ کمزور ہو گئی ہے اس وقت جو روزے اور شہری اور افطاری کی جو ایک اندر میں ایک کشیش محسوس ہوتی تھی اس میں کوئی کمی آپ محسوس کرتے ہیں تراویح کی جو آپ کے اندر جو کشش تھی کہ آپ اس کو اس کی کمی محسوس کرتے ہیں اگر کمی محسوس کرتے ہیں تو گویا کہ ہم ماہ رمضان میں آگے بڑھنے کے بجائے تھوڑا سا آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹنا شروع ہوئے کتنا پیچھے ہٹیں گے کہاں تک جائیں گے غور کر لیجئے دوسری بات ماہ رمضان سے پہلے جن گناہوں کی عادتیں ہمارے ساتھ تھی کیا ان گناہوں کی عادتوں میں کمی آئی اور اگر کمی آئی تو کیا شروع کے دو چار دنوں میں کمی آئی پھر وہی سلسلے شروع ہو گئے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم وہ کون کون سے کام کر رہے ہیں جس سے ہم مائنس میں جائیں گے ماہ رمضان ایک بار پھر کفلت میں گزر جائے گا ہم کہیں پھر آ, سستی کا شکار ہو کر ہی نہ رہ جائیں یہ ساری چیزیں غور کرنے کی ہیں اشر رحمت تو چلا گیا لیکن کیا ہم اس اشر رحمت میں یہ گما نہ کر یہ غور نہ کریں کہ اس اشر رحمت کو ہم نے کیسے گزارا ہو سکتا ہے کہ کسی کی شاید یہ کیفیت بن جائے میں سوتا رہ گیا غفلت کی چادر تان کر افسوس میں سوتا رہ گیا غفلت کی چادر تان کر افسوس گزارا غفلتوں میں سارا عشرہ یا رسول اللہ مگر ہے تو اللہ پر ایمان لائے اس رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امت ہیں آکا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں خدارہ میری بخشش کا ساما یا رسول اللہ سوچتے کیا ہے ہوتا کیا ہے ہم سوچتے ہیں کہ عبادتوں کے پہاڑ کھڑے کر دیں گے نکی کے پہاڑ کھڑے کر دیں گے لیکن آدتیں اتنی ہماری خراب ہو چکی ہے بہت ہی وقتی طور پر ہماری طبیعتوں میں تبدیلی آتی ہے پھر دوبارہ ہم اسی طرح غفلت کے گڑے میں گر جاتے ہیں اشرا رحمت اگھر چلا گیا لیکن ہمیں ایک سوچ اگر ہم لینا چاہیں تو دے گیا کہ بڑی تیزی سے یہ رمضان گزرتا جا رہا ہے ابھی کی تو بات تھی ماہ رمضان کا جان دیکھنے کے لیے آنکھیں بے قرار تھی پورا دیکھتے دیکھتے دس روزے چلے گئے گیارہویں شب آپی ہماری ابھی تک کوئی بہتری نہیں ہے ہم جیسے تھے یا تو ویسے ہی ہیں یا اور پیچھے چلے گئے بے نمازی کیا نمازی بن گئے داڑھی منڈوں نے کیا یا خشخشی داڑھی والوں نے کیا پوری ایک مٹھی داڑھی رکھ لی یا ویسے جیسے تھے ویسے ہی ہے ہائے ہائے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ آمین کہی اور کب کہی جب حضرت سید جبریل علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ جو ماہ رمضان پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے اس کی ناک خا کال دو یعنی yani جو بخشش نہ کروا سکے اس کی ناک خا کالو دو سرکار مدینہ راحت قلب و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دعا پر آمین کہی سوچئے تو صحیح دعا جبریل آمین مصطفی صلی اللہ تعالی وسلم اس کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے ہم سنجیدہ ہو جائیں میتھے مل اسلامی بھائیوں ابھی دو عشرے باقی ہیں عشرہ مغفرت پھر عشرہ جہنم سے آزادی یعنی دس عشرہ کہتے ہیں دس دنوں کو دس دس کے دو عشرے ابھی باقی ہیں اور دوسرے عشرے میں تو پھر تاک راتیں بھی آئیں گی اللہ کرے کہ ہم اس ماہ رمضان کی سخی معائنوں میں قدر کر لے گی شہادت پا جائیں اسے راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے اللہ کا مہمان ہے ہماری لیے بڑی نعمتیں اور بڑی برکتیں اور بڑی مغفرتوں کی بشارتیں لے کر یہ مہینہ آیا ہے ہم لاچار محتاج بے بس بےکس بندے ہیں اس کے اس سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں میرے رب کی وارگاہ میں میرے رب کے کلام کا واسطہ دیتے ہیں یا اللہ ہمیں بخشتے یا اللہ ہمیں بخش دے یا اللہ ہمیں بخشتے ہمیں بخشے وہ میں شامل کرتے صل اللہ تعالی توبو اللہ اللہ. صل اللہ تعالی عبادت کے راستے ہموار ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق پر منحصر ہے اللہ تعالیٰ جس کے یہ چاہتا ہے عبادت کے راستے کھول دیتا ہے عبادت کے راستے کو شادہ فرما دیتا ہے عبادت کے راستے آسان فرما دیتا ہے جی ہاں یہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے ایک بڑی عمدہ عمل ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ بجا لائیں اور اس کو راضی کرنے کی پوری کوشش کرے کہ یا اللہ ہم نے جو گناہ کی ہمیں معاف کر دے ہم نیک بننا چاہتے ہیں پچھلے گناہوں پر ہم ندامت اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں سچی توبہ بجا لائیں اللہ کو توفیق دے اس کی بارگاہ میں گیر گرائیں اس کی بارگاہ میں بالکل ایک آجاری کا مظاہرہ کرے گر پڑا بندہ گر پڑے گر پڑے وہ ادھر نہیں گریں گے تو کہاں گریں گے جو وہاں گرتا ہے اٹھ جاتا ہے اس کے حضور سر, سر نہیں جھکائیں گے تو کس کے آگے جھکائیں گے کہ جو اس کے آگے سر جھکاتے ہیں ان کے سر کسی اور کے یہاں نہیں جھکا کرتے اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے وہی ہے جو عبادت کے راستے ہم پر آسان کرے گا ہمیں عبادت کی نیکی کی توفیق دے گا ہمیں تلاوت کی توفیق دے گا یہ کلام جو قرآن کریم ہے یہ اسی رب کا کلام ہے جس سے ہم دعا کرتے ہیں اسی اس رب کا کلام ہے وہی ہے جو اس کلام کے پڑھنے کی ہمیں توفیق دے گا اس کلام کے سمجھنے کی توفیق دے گا اس کلام پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے گا بدکسمتی کے ساتھ ایک بڑی تعداد ہے جو قرآن کریم پر عمل نہیں کرتی بہت لمحہ فکری آئیے جی ہاں قرآن کریم کا جو بنیادی ایک مقصد جن کو مقصد کہا جائے وہ یہ ہے کہ ہم اسے پڑھیں ہمیں اسے دیکھیں اس پر عمل کریں ہماری مثال ایسی ہو گئی ہے کہ ایک بادشاہ اپنے کسی حاکم کو کسی تعمیر کا مکتوب لکھتا ہے خط بھیجتا ہے لیٹر کہ یہ لو اور فلا فلا جگہ پر فلا فلا چیز تعمیر کر دو ہاکم بادشاہ کا لیٹر دیکھتا ہے مکتوب خط وہ دیکھتا ہے پڑھتا ہے رکھتا ہے پھر پڑھتا ہے, ہے پھر رکھتا ہے پھر پڑھتا ہے, ہے, ہے, ہے پھر رکھتا ہے پڑھنا تو ہے ہی اب بادشاہ جب وہاں آئے گا اور دیکھے گا کہ حاکم نے صرف پڑھا لیکن میں نے جو کہا تو اس پر عمل تو کیا نہیں تو بادشاہ اس ثاکب کے ساتھ کیا کرے گا ہر عقل من انسان سمجھ سکتا ہے ہماری مثال عجیب و غریب ہے اول تو پڑھتا ہے پڑھتا ہی کون ہے قرآن کریب کون پڑتا ہے میرے رب کے کلام کو بلکہ مجھے تو ڈر ہے میٹھے بیٹے اسلامی بھائیوں مجھے ڈر ہے کہ ہم نے چونکہ قرآن کریم کو بس ایک جزدان میں بند کر کے غلاف پہ بند کر کر یا ایک خوبصورت سی ششم کی لکڑی کی کا باکس بنا کر اس میں رکھ کر ہم الماری یا کسی اونچی جگہ پر رکھ کر بھول گئے کہ بھئی یہ قرآن کریم یہاں رکھا رہے گا یہ کھلا رکھ کر بھول گئے وہ کونے میں کہیں رکھا ہوا ہے گھر کے اندر جب گھر ہم نے نیا لیا تھا اس وقت ہم قرآن کریم لا کر ہم نے برکت کے لیے گھر میں لا کر رکھ دیا تھا دکان جب نہیں بنائی تھی اور دکان کا جب کاروبار ہم نے کھولا تھا تو لا کر قرآن کریم اوپر کہیں جا کر یہاں رکھ دیا تھا آج بھی کہیں جاتے تو قرآن کریم کہیں کہیں دکان میں اوپر نظر آتا ہے اس پر یعنی آپ غور کریں کہ بعد اوقات ایسا پورے گھر کی صفائیاں ہو رہی ہیں لیکن اس قرآن کریم کی طرف دیکھنے والے کوئی نہیں ہے اسے اس جزدان کو کھولنے والا نہیں ہے اس سے قرآن کریم نکال کر اس کو کوئی دیکھنے چننے والا کتنے ہرے گئے عجیب حال ہے قرآن کریم میرے رب کے کلام کو رکھ کر بھول گئے ہاں رکھ کر بھول گئے میرے رب کے کلام کو گرد گر چڑھ رہی ہے باز پر اتنی گرد چڑھ رہی ہیں اصل میں اصل گرد جو ہے نا یہ معذرت کے ساتھ قرآن کریم کے اس باکس پر یا جسدان پر نہیں ہے اصل گرد ہمارے دل پر چڑھی ہوئی ہے ہمارے باطن پر گرد چڑھی ہوئی ہے کہ ہم اس قرآن کریم کو دیکھتے تک نہیں ہیں مجھے تو ڈر اس بات کا ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس قدر قرآن کریم میرے رب کے کلام سے میرے رب کے یہ بندے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کے دیکھنے سے اس کے پڑھنے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ڈر ہے اس بات کا کہ کل کو دس بیس پچاس سال کے بعد کوئی ہمارے میں سے کوئی ہمارا جو آج کا بچہ یا کل کا بچہ ہوگا یہ قرآن کریم ہاتھ میں رکھ کر پوچھے نہیں وہ ٹس ماما واٹس امی یہ کیا ہے اور اس وقت وط... ش... پتا نہیں جڑ جو جڑی ماں باپ کو آئے گی بھی یہ نہیں آئے گی کہ آج ب... ہماری یہ نسلیں قرآن کریم کو بھی بھول گئی ایک تو پڑھنا بھولی تھی پڑھنے بھولے اب دیکھنا بھی بھولے چومنا بھی بھولے اب کیا پہچان بھولیں گے صرف محبت یہ کیسی محبت ہے ہمارے رب کے کلام سے کہ ہم نہ دیکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں اور امل جیسا میں نے کہا کہ حاکم نے پڑھا اور رکھ دیا بادشاہ گیا کہا کہ مطلب میں نے تو تمہیں جو مکتوب میں نے پڑھا نا مختوب میں نے پڑھا نا لیٹر اب بھائی تو لیٹر میں جو تمہیں کہا تھا وہ کیا ہوا وہ تو ہوا نہیں اب قرآن کریم کو اگر ہم غور سے پڑھیں اور دیکھیں تو سورہ پارا آٹھ انعام آیت نمبر ایک سو پچپن میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا ہے آئیے پہلے میں آپ کو وہ حصہ سناتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری تو اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری کرو کہ تم پر رحم ہو اب آپ غور کریں کہ اور یہ برکت والی کتاب مبارکن جو قرآن مجید نے فرمایا مبارکن یہ برکت والی کتاب فتب اس کی پیروی کرو پھر فرمایا پرہیز گاری اختیار کرو کہ تم پر رحم ہو کہ تم پر رحم ہو اب آپ قرآن کریم کے اس ارشاد پر غور کریں ہم پڑھ یہ سن تو نہیں آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری تو اس کی پیروی کرو یہ برکت والی کتاب جو ہم نے اتاری اس کی پیروی کرو یہ برکت والی کتاب جو ہم نے اتاری اس کی پیروی کرو پیروی کرو پیروی کرو اس کے پیچھے چلو اس کے احکام کو سمجھو یعنی یہاں قرآن شریف جو کثیر خیر والا برکت جو ارشاد فرمایا برکت مبارکن برکت یعنی کثیر خیر والا کثیر نقیر والا کثیر برکت والا اور قیامت تک رہے گا اور تحریظ یعنی اس میں تبدیلی نہیں ہوگی اور قرآن اس لئے مبارک ہے کہ مبارک فرشتے اسے لایا جبریل امین علیہ السلام مبارک مہینے میں یہ نازلوا رمضان المبارک اسی طرح مبارک ذات پر اترا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خالق و مخلوق درمیان وسیلہ ہے قرآن کریم جس کام پر اس کی آیت پر دی جائے اس میں برکت ہو جاتی ہے اور سب سے بڑھ کر اس کی تعلیمات اور ہدایت برکت والی ہے تو تم قرآن کریم میں بیان کیے ہوئے احکامات اور عمل کرو جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچو اس کی مخالفت کرنے سے بچو تاکہ اس اتباع ابتبا جو فرمایا تاکہ اس کی اتباع اور عمل کی برکت سے تم پر رحم کیا جائے لاہم ترحم دیکھیے کتنی خوبصورت انداز سے ہمیں قرآن کریم کو پیروی کا حکم دیا گیا ہے اور اس پر مطلب بیاں تاکہ تم پر رحم کیا جائے تاکہ تم پر رحم ہو اس سے معلوم ہوا کہ امت پر قرآن کریم امت پر قرآن کریم کا ایک حق یہ ہے کہ وہ اس مبارک کتاب کی پیروی کریں اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے خود کو بچائیں یہ حق ہے اب پیری کریں کب جب پڑھیں گے سمجھیں گے اور عمل کریں گے اور بدکسمتی کے ساتھ یہ جی ہم سے ہو نہیں پا رہا ہمیں دروس پڑھنے تک نہیں آتا جیسے میں نے آپ کو پچھلے سلسلوں میں بھی کچھ ایسی علامتیں بتائی تھی کہ اگر ہم اس کو دروس نہیں پڑھیں گے تو ہم خود یعنی پڑھنا ہی جب غلط ہوگا تو اس کی برکت کہاں سے آئے گی ہم وہ لفظ ہم وہ, وہ چیز پڑھ رہے ہیں جو قرآن نہیں ہوتی بعدوں کا یعنی وہ قرآن نہیں ہم نے کچھ اور پڑھا ہے قرآن نہیں پڑھا جو قرآن پڑھنے کے لیے تو جو اس میں لکھا گیا ہے جو اس میں حروف ہیں اس کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا پڑے گا انہیں اس کے معنی نہیں بنیں گے بلکہ بعدوں کا معنی الٹے ہو جائیں گے جیسے آپ کو اس سے پہلے میں آ, اور قاف پر کچھ ارض کی تھی کیا تھا اب مثال دیتا ہوں علیم اور علیم یہ دو عین اور حمزہ ان دونوں میں کس قدر فرق ہوگا اس کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھیے صحیح علیم جاننے والا علیمم بذات سدور علیم اب اگر علیم کو ہم عم پڑھتے ہیں عین نہیں پڑھتے ہیں اور جیسے پچھلے دنوں آپ کو میں نے عرض کی تھی کہ اب کے اوپر اگر حرکت آ جائے تو وہ حمزہ ہو جائے اس کو حمزہ کہتے ہیں نا اب علیفی زبر ہے عین پر بھی زبر ہے علیف علیف علیف ٹھیک ہے عین یہ وسط حلق سے آپ کو ایک میں نے ڈائیگرام دکھائی تھی یہاں پر کہ عین کہاں سے نکلتا ہے تو عین اگر وہ ڈائگرام موجود ہو تو وہ بھی دکھا دیں مدنی چینل کے ناظرین کو اور یہ دکھائیں کہ عین اصل جو عین کا جو حرف ہے اس کی ادائیگی کا مقام کون سا ہے جو زبان زبان کے بعد حلق اور حلق کے وسط سے نکلتا ہے عین عین یہ دیکھیے ہاں یہ دکھائیے جو ابھی آپ نے دکھایا تھا اب یہ نیچے کی طرف جائے عین اور ہا یہ دیکھئے اس کو تھوڑا سا یہ بلنگ کر رہے ہیں نا روشن کر رہے ہیں یہ حروف یعنی حروف ہلکی میں ان کا شمار ہوتا ہے اور عین اور ہا یہ حلق کے درمیان سے نکلتے ہیں اور اس کے نیچے سے جوف ہے ایک تو ہلک کا پھر نیچے کا بھی حصہ ہے اب عین کا مقام بھی الگ ہے عین کا ساؤنڈ الگ ہے عین کی صورت بھی الگ ہے شکل بھی الگ ہے ٹھیک ہے نا تو اب آپ بتائیے کہ ڈیفینیٹلی ہر چیز چینج ہے تو اب جب ہم اس کو پڑھیں گے صحیح نہیں تو ماہنی بدل جائیں گے اب معنی کیا بنتا ہے یہ دیکھیے اب آپ نے اگر علیم کو علیم پڑھ لیا علیم علیم جیسے آمین تو آل پڑھ لیا عین نکلی ہی نہیں جا کیونکہ آئین کی کبھی مشکی نہیں ہی نہیں ہم نے جب مشکی نہیں کریں گے تو پھر عین نکلے گا کہاں سے ہا نکلے گا کہاں سے قوف نکلے گا کہاں سے ہے نا اب دکھائیے صحیح اور غلط اصلی معنی پر غور کریں یہ معنی کتنے بدل گئے دونوں کے معنی الگ الگ ہیں دردناک علیم یعنی یہاں صحیح اور غلط سے مراد یہ ہے کہ عین کو اگر علیم پڑا علیم خود ایک لفظ ہے اب علیم کو اب علیم نہیں پڑھیں گے اور علیم کو علیم نہیں پڑیں گے علیم کو علیم نہیں پڑھیں گے عین کی جگہ عین رکھیں گے علی حمزہ کی جگہ حمزہ رکھیں گے دونوں کے معنی میں فرق دیکھیں جاننے والا دردناک اب آپ غور کر لیجئے کہ اب بھی آپ قرآن کریم کو درست پڑھنے کی طبیعت نہیں بنائیں گے کہ میں قرآن کریم کو درست پڑھوں اس کو درست سمجھوں اس کو درست سیکھوں کہ یہ میرے رب کا کلام ہے میں پڑھوں اور مجھے میں پڑی نہیں رہا ہوں اور معذہ کے ساتھ میں پہلے بھی ارد کر چکا ہوں کہ اس میں اسلامی بہنے اور بالخصوص جو ہمارے بڑی عمر کے جو لوگ ہیں یا بڑی عمر کی جو خواتین ہیں ان کی کمزوری اپنی انتہا کو ہوگی اس میں شرمائے نہیں مہربانی کریں مت شرمائیے میرے میٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں مت شرمائیے اور آج ابھی یعنی آپ شرما شرما کر آپ نے پچھلے اتنے سال گزار دیے سمجھانے والوں نے سمجھایا کہ فلاں سے جا کر سیکھ لو فلاں سیکھ لو کر سیکھ لو, لو. بعد اوقات آدمی گھر میں نہیں سیکھ پاتا تو الحمد للہ اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں سے مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو شرم آتی ہوگی یار میں کیسے سیکھوں کیسے بتاؤں کہ مجھے پڑھنے نہیں آتا آپ شرما کیسے رہیں شرم تو اس, اس بات پر آنی چاہیے کہ میری عمر اتنی بڑی ہو گئی اور میں اپنے رب کا کلام نہیں پڑھ سکتا یا میں اپنے رب کا کلام نہیں پڑھ سکتی شرم تو اس بات پر ہونی چاہیے تھی نہ کہ شرم اس بات پر کہ میں کیسے سیکھوں سیکھ لیجئے اس سے قبل کی موت آ جائے تو یہ بات جو میں نے عرض کی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے حروف کی ادائیگی کو درست کریں بات تھی قرآن مجید کے حق کی تو اس کو درست پڑھ ہی نہیں رہے ہیں تو آگے کے حقوق کا کیا بنے گا البتہ آیت کریما کے تحت جو میں کچھ عرض کرنے جا رہا تھا کہ قرآن کریم کا ایک حق یہ ہے کہ وہ اس مبارک کتاب کی پیروی کریں یعنی امت قرآن کریم کی پیروی کرے اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے بچے ہیں جو اس میں احکام ہیں کہ یہ کرو یہ نہیں کرو یہ کرو یہ نہیں کرو بات کرنے کہ بالکل کرنا ہی پڑے گا نماز کا حکم ہے پڑھنی ہے نماز قائم کرو قائم کرنی ہے زکوۃ دو دینی ہے تو یوں مطلب کئی احکام ہیں جو قرآن کریم ہم نے دیے اور حال یہ ہے کہ ہم نہیں پڑھ پا رہے ہم نہیں سیکھ پا رہے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو قرآن کریم کو جو ہم بھولے قرآن کریم کے جو احکام کو بھولے آج نتیجہ آپ کے سامنے آج ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان زوال کا شکار ہے دنیا میں مسلمان ذلیل و بخار ہو رہا ہے دنیا میں مسلمان کے ساتھ سلوک صحیح نہیں ہو رہا قرآن کہاں ہے میٹھے مٹے بھائی ہو قرآن ہمارا امام ہے ہم قرآن کے احکام کو آگے رکھیں قرآن کی پیروی کریں قرآن ہمارے آگے ہو ہم قرآن کے احکام کے پیچھے پیچھے ہو آگے سے سمجھ سکتے جو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ہم قرآن کی تعلیمات کے قرآن کے حکام کے پیچھے پیچھے ہوں مجالے کسی کی بری نظر ہم پر پڑے اور وہ کامیابی ہو جائے قرآن کے حکام پر آئے تو صحیح نہ ہماری زندگی کا انداز ہماری ریاستوں کا انداز ہمارے فیصلوں کا انداز ہمارے شادی بیاہ کا انداز ہماری خوشی غمی کے انداز ہماری معیشت کا انداز ہماری انڈسٹریز کا انداز ہمارے جتنے بھی زندگی کے انداز ہیں ہمارے گھر کی گھر کے جو معاملات ہیں اس کے انداز نیا بیوی کے معاملات بچوں کے اور والدین کے معاملات لے لیجئے ان سب کو لائیے قرآن کی پیروی کے ساتھ کرے قرآن کی پیروی دیکھیں کس طرح زندگی میں تبدیلی آتی ہے ہم صرف تفسرے کرتے ہیں ہم اصل چیز جو کھو گئی ہے اس کو نہیں پکڑتے اصل جو ہم سے جو چیز کھوئی ہے وہ قرآن کریم کی پیروی ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی ہے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ والی وسلم کی پیروی یہ بھی قرآن کریم ہی ہمیں سکھا رہا ہے نا لقد کان القم فی رسول اللہ ہی اس تمہاری رے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین پیروی ہے یہ زندگی نمون عمل ہے ہم کس قدر ہم کس قدر پیروی کرتے ہیں ہمارے تو انداز ہی مختلف ہیں بلکہ ہماری نسلوں کو تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا اور انداز زندگی کا پتہ ہی کیا ہے ہمارے ہم جو تعلیم حاصل کرتے ہیں اس تعلیم کے اندر دو باتیں بیان کے کم نکل گئے جس کا در ہمیں کیمسٹری پڑھائی گئی بایولوجی پڑھائی گئی فزکس پڑھائی گئی سوشل اسٹڈی پڑھائی گئی یا دیگر انگلش پڑھائی گئی انگلش کی گرامر پڑھائی گئی اس طرح جو ہمیں چودہ پندرہ سولہ سترہ سال تک جو ہمارے تعلیمی اداروں میں ہمیں یہ سارا جو نصاب پڑھایا گیا کیا اسلام دین قرآن اور سنتوں کو اس طرح ہمیں پڑھایا سکھایا گیا یا اس کے علاوہ ہم نے کا انتظام کیا ہم مسلمان ہیں ہمارا سارے کے سارا تعلیمی نظام پورے کے پورا تعلیمی نظام جس کو قرآن کے احکامات کے دائرے میں رہ کر ہم کو بنانا چاہیے ہمارا پورا زندگی کا نظام چاہے دین سے تعلق ہو دنیا سے تعلق ہو کسی کام سے بھی تعلق ہو آپ دیکھیے تعالی وضہ الکریم سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد ان کریب ایک فتنہ برپا ہوگا میں نے ارض کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا آپ صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم نے شاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب جس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں قرآن فیصلہ کن ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا اور جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی اور وہ حکمت والا ذکر ہے وہ سیدھا راستہ ہے قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں اور جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے مشتبے یعنی شکوق و شبہات اور شبے میں نہیں شب شکوق کا مشتبے اور مشکوک نہیں بنا سکتی جس سے عامہ سیر نہیں ہوتے جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں ہوتا جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے قرآن ہی وہ ہے جب اسے جنات نے سنا تو یہ کہے بگے نہ رہ سکے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو اچھائی کی رہبری کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے لیا ہے جو قرآن کا قائل ہو وہ سچا ہے جس نے اس پر عمل کیا وہ فواب پائے گا اور جو اس کے مطابق فیصلے کرے گا وہ منصف ہوگا اور جو اس کی طرف بلائے گا وہ سیدھی راہ کی طرف بلائے گا یہ تیمیزی شریف کی میں نے آپ کو حدیث بیان کی ہے حضرت زیاد بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی نے کسی بات کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ اس, یہ اس وقت ہوگا جب کہ علم اٹھ جائے گا میں نے ارض کی رسول اللہ صلی اللہ ان کیسے اٹھ جائے گا حالانکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں اور وہ اپنی اولاد کو پڑھائیں گے اسی طرح یہ سلسلہ قیامت چلتا رہے گا پیارے آقا صلی اللہ وسلم کا ارشاد دل کے کانوں سے سنو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو فرماتے ہیں ضیاء تیری ماں تجھے گم پائے میں تمہیں مدین ہے کہ فہیم لوگوں میں شمار کرتا تھا کیا یہودی اور عیسائی تورات اور انجل نہیں پڑھتے تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی اس پر عمل نہیں کرتا اسی طرح مسلمان قرآن تو پڑھیں گے بریکٹ میں لکھا ہے اسی طرح مسلمان قرآن تو پڑھیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے اور جو اپنے عمل علم پر عمل نہ کرے وہ اور جاہل دونوں برابر ہیں یہ ابن ماجہ کی حدیث میں نے آپ کو بیان کی ہے ہم نے قرآن کریم پر کتنا عمل کیا قرآن کریم میں احکام ہیں کتنے یہ بھی تو نہیں پتا جب نے پچھلے سلسلے میں کہا اللہ تعالیٰ فرمایا آمنو اے ایمان, والو اے ایمان والو اے ایمان والو آپ نے کتنی بار اس ارشاد کو پڑھا اور سنا اور سمجھا میں دوبارہ کہتا ہوں سرا تو جینا لے لیجئے مختلف المدینہ سے طلب کیجئے آپ کا سرات الجنان آپ کے لیے ہم سب کے لیے اس میں بڑی رہنمائی ہے خزار عرفان لے لیجئے تفصیل کے ساتھ اور قدرے تفصیل کے ساتھ اور بہت خوبصورت انداز میں اور آسان اردو میں سرات الجین القرآن ہمارے پاس موجود ہے برہ کرم لے کر پڑھنا شروع کر دیجئے تو قرآن کریم پر کے احکام پر عمل کرنا یہ موضوع چل رہا ہے ہمارا مجھے میں کہہ رہے کالس آئی ہیں آئے کالس لے لیتے السلام علیکم اللہ وبرکاتہ علی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد اعجاز قادری ہے باب المدینہ کراچی ابھی صاحب سے مسلم دے مصور ہے کہ ہم جب لڑکی کو جو چیز دیتے ہیں دیب کے اندر ٹی وی بھی دیتے ہیں قرآن شریف بھی دیتے ہیں قرآن شریف کو اچھے خاصے مہنگے گلاب اور پیٹی میں جو ہے نا وہ سجا کے اوپر جیسے الماری کے اوپر یا ڈریسنگ روم پردی نانی بن کے بڑا رہتا ہے لیکن ٹی وی جو دیتے ہیں نا وہ روز بار روز بار چلتا رہتا ہے اس کی صفائی بھی ہوتی ہے وہ کھلتا بھی ہے اور وہ جی پیٹی سالوں سال سے مٹی میں کے میں کوئی السلام علیکم و السلام رحمت اللہ وبرکات اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کے برکت ہے نصیب فرما میں کیا عرض کروں آپ نے تو بہت کچھ کہہ دیا صحیح کہا آپ نے ٹی وی روز کھلتا ہے اور ٹی وی بھی روز کھلے اور اس پر اگر مدنی چینل ہی دیکھتا ہو تو چلو ہم بولے کہ گنی ہے کہ ٹی وی کھول کر نیکی تو کرتا ہے فواب تو کماتا ہے اس ٹی وی کے ذریعے جو والدین ٹی وی دے رہے ہیں اپنے بچوں کو وہ دیکھے اس ٹی وی کے ذریعے آپ کی اولاد کیا کیا نکی کرے گی اور کیا کیا گناہ کریں گے مگر بات بڑی پتے کی کی ہے ٹی وی بھی روز کھلتا ہے جوسر مشین بھی کھلتے ہیں مائکرو ویو بھی روز کھلتا ہوگا مائکرو اوون بھی روز کھلتا ہوگا اس سب کا استعمال ہوتا ہوگا لیکن جو ماں باپ نے قرآن کریم آپ کو دیا جہیز کے اندر وہ قرآن کریم بھی آپ سے نہیں کھل پاتا اسے کھول کر پڑھ نہیں پاتے اللہ توفک دے ہو سکے تو آپ کو پتہ تو ہے نا کہ سر قرآن کریم آپ کے گھر میں کہاں ہے پتہ ہے نا آج ابھی قرآن کریم کو باوضو بے وضو قرآن کریم کو چھونا جائز نہیں ہے بے وضو پڑھنا جائز ہے اور اگر غسل فرض ہو تو نہ چھونا جائز ہے نہ پڑھنا جائز ہے قرآن کریم کی تلاوت کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو قرآن کریم اب بھی آج سلسلہ ختم ہوتے ہی براہ کرم لیجئے پتا بھی ہے یا نہیں پتا آج ابھی نیت کر لیں قرآن کریم لیں ایک بار آج عشرہ رحم مخبرت کی پہلی رات ہے یہ سلسلہ ختم ہوتے ہی ہو سکے رب کے کلام کو دیکھ کر چوم لینا میرے رب کے کلام کو ہاتھ میں لے کر چھو لینا تھوڑا کھول بھی لینا یار آ ٹھنڈی ہوں گی اور پھر اللہ توفیق دے تو تلاوت کر لیجئے گا روز اس کلام میرے رب کے کلام کو دیکھنے چومنے سینے سے لگانے اور پڑھنے کی نیت کر لیں پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عمل کی بھی مت مل دی جائے سلح صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ دار اللہ میں آپ کا پروگرام میرے رب کا کلام ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جزاک اللہ خیر کون چلائیے السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد شہزاد عطاری کوٹ عمران بھائی عشرۂ رحمت اپنی یادیں چھوڑ کر آج رخصت ہوا عشرۂ مغفرت آیا مرحبا خوش آمدید اللہ تعالی جو پچھلے اشرے میں جو کچھ کر نہ سکے اس اشرے میں اللہ کرے وہ کمیاں پوری کر سکے چاہے وہ عبادت کی ہیں ریاضت کی ہیں قرآن پڑھنے کی ہیں سنتوں پر عمل کی ہیں شرم و حیا کی ہیں اخلاق کی ہیں برائیوں سے بچنے کی ہیں نیکیوں پر عمل کرنے کی ہیں عامد اللہ تعالی ہم سب کو توفیق فرمایا سلحیب صلی اللہ تعالی علی محمد بات چل رہی تھی قرآن کریم پر عمل نہ کرنے پر اور اس پر میں نے حدیثیں سے آپ کو اس بیان کی ہیں مزید حدیثیں سناتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قیامت کے روز قرآن کو ایک شخص کی صورت میں صورت عطا کی جائے گی بڑی توجہ سے سنیے گا قرآن کریم کی عظمت کو دل میں بٹھائیے قرآن کریم کی اہمیت کو دل میں بٹھائیے اور دیکھیے کہ وہ وہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم وآل... جن کے کلب اتحر پر قرآن کریم نازل ہوا یہ خود قرآن کریم کے حوالے سے اپنی امت کا کو کیسا یہ ارشاد عطا فرما رہے ہیں قیامت کے روز قرآن کریم کو ایک شخص کی صورت عطا کی جائے گی پھر اسے ایک ایسے شخص کے پاس لایا جائے گا جو قرآن کا عالم ہونے کے باوجود اس کے حکم کی مخالفت کرتا رہا یہ بہت عبرت والی بات کر رہا قرآن اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہے گا اے میرے رب اس نے میرا علم حاصل کیا لیکن یہ بہت برا عالم ہے اس نے میری حدود کی خلاف ورزی کی میرے فرائض کو ضائع کیا میری نافرمانی میں لگا رہا اور میری اطاعت کو چھوڑ دیا قرآن اس پر دلائل کے ساتھ الزامات لگاتا رہے گا یہاں تک کہ کہا جائے گا اس کے بارے میں تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے یعنی قرآن کے سپرد کر دیا جائے گا قرآن اس کا ہاتھ پکڑ, پکڑ کر لے جائے گا یہاں تک کہ اسے جہنم میں ایک چٹان پر ادھے منہ گرا دے گا ابرت ہر ایک کو بات کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ اس کی کوئی بات اس کا کوئی عمل اس کی کوئی چیز یہ قرآن کے احتاب کے خلاف تو نہیں جا رہی یہ یاد رکھیے گا اللہ ہمیں توفیق عطا کرے پھر قرآن کو ایک ایسے نیک شخص کے پاس لایا جائے گا جو قرآن کا عالم تھا اس کے حکم کی بجاوری کرتا رہا قرآن اس کے بارے میں کہے گا اے میرے رب اس نے میرا علم حاصل کیا اور یہ بہترین عالم ہے اس نے میری حدود کی حفاظت کی میرے فرائض پر عمل کیا میری نافرمانی سے بچتا رہا اور میری اطاعت کرتا رہا قرآن دلائل کے ساتھ اس کی حمایت کرتا رہے گا یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ اس کے بارے میں تیرہ معاملہ تیرے سپرد ہے قرآن کریم اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جائے گا اور اسے موٹے ریشم کا حلہ پہنائے گا جنتی لباس اس کے سر پر بادشاہی کا تا سجائے گا اور اسے جنتی شراب کے جام پلائے گا مٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ ہے قرآن کریم کے حوالے سے بہت اہم بات میں نے جورس کی کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں اس پر عمل کریں اور اس کے احکام کو صحیح بیان کریں جو قرآن کریم کے احکام کو غلط بیان کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے مقصود ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ہے نہ فقط زبان سے بھی ترتیب ان کی تلاوت کرنا اس کی مثال میں پہلے بیان کر چکا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نے ایک اور مقام پر عرشت فرمایا ہے اور اس میں بھی قرآن کریم کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے آئیے آپ کو قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ بھی بیاں کرتا یہ آیت کریمہ سورہ زمر کی آیت نمبر پچپن تا اٹھاون ہے آئیے اس کی تلاوت سنتے لِئَلَّا قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ مِنَ السَّاخِرِينَ اوت مستقول منل مشین اور اس کی پیروی کرو جو اچھی سے اچھی تمہارے رب سے تمہاری طرف اتاری گئی قبل اس کے کہ عذاب تم پر اچانک آ جائے اور تمہیں خبر نہ ہو کہ کہیں کوئی جان یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس ان تقسیروں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی اور بے شک میں حسیب بنایا کرتا تھا یا کہے اگر اللہ مجھے راہ دکھاتا تو میں ڈر والوں میں ہوتا یا کہے جب عذاب دیکھے کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نیکیاں کروں ہائے اس کی تفصیل بڑی توجہ سے سنیے گا دیکھتے ہیں یعنی یہ لوگوں اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پرانے کریم نے تمہیں حکم دیا ہے اور جس کام سے منع کیا ہے اس سے بعض آ جاؤ پھر ایسا نہ ہو کہ عذاب دیکھنے کے بعد کوئی جان یہ کہے کہ ہائی افسوس ان کوئیوں پر جو میں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کی کہ اس کی فرما برداری نہ کر سکا اور اس کے حق کو حق نہ پہچانا اس کے حق کو نہ پہچانا اس کی رضا حاصل کرنے کی فکر نہ کی اور بے شک میں تو اللہ تعالیٰ کے دین کا اور اس کی کتاب کا مذاق اڑانے والوں میں سے تھا یا کوئی جان یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا دین قبول کرنے اور اپنی فرما برداری کی توفیق دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہوتا یا جب عذاب دیکھے تو کوئی جان یہ کہے اگر مجھے ایک مرتبہ پھر دنیا کی طرف لوٹنا نصیب ہوتا تو میں نیکیاں کرنے والوں میں سے ہو جاتا کتنی عبرت والی تفسیر ہے اس آیت کریمہ کہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں نے جو آپ کو الف کہا تھا علیف یہ جاب سے نکلتا ہے لیکن علیف پر اگر کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے اور حمزہ حروپ القی سے تو وہ بھی الگ سے ہی ادا ہوتا ہے تو علیم جو ہے یہ حمزہ بن جاتا ہے مگر عین اور علیم ان دونوں کے ادائیگی کی کا مقام الگ اور دونوں کی ساؤنڈ الگ ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے کال چلائیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ احمد محمود اطاری باب الاسلام سکر سے پہلے تو یہ عرض ہے کہ ماشاءاللہ ہر سال آپ کی طرف سے اسلامی بھائیوں کی اصلاح کے لیے مختلف سلسلے ماہر رمضان المبارک میں شروع کیے جاتے ہیں اور اس سال میرے رب کا کلام کا سلسلہ بھی بہت بہتر ہے کہ جس میں ماشاءاللہ تجوید و مخارج کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں بیان کردہ واقعات اور ان سے ملنے والے نصیت آمیز مدنی پھولوں سے آپ اسلامی بھائیوں کو مستفید فرما رہے ہیں میرا نے شورا کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ آج کل موبائل کا دور دورہ ہے تو اکثر اسلامی بھائی موبائل میں قرآن پاک کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور پھر وضو یا بغیر وضو کی حالت میں بھی قرآن پاک کے سافٹ ویئر کے ذریعے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو قرآن پاک کا یہ بغیر وضو کے موبائل میں چھونا پڑھنا اور اس کو پھر واش روم میں لے کر آنا جانا کیسا تھوڑا اس سلسلے میں فرما دیں اللہ تعالیٰ آپ کی انقلابی شخصیت ہے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کو مزید مستفید فرمائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حوصلہ افزائی کرنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے علماء دارالفت سنت کے جو میرے پاس جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پی سی ٹیبلیٹ یا موبائل فون میں جو قرآن کریم جو ہم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں ان کی جو آیات ہیں یعنی اس کو جو ہے یہ اسکرین پر بھی بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے اس کو بھی با ہی کرنا چاہیے اور بہتر یہی ہے کہ پرانے یہ موبائل فون کو پھر یا تو بہت محفوظ طریقے سے باتھ روم میں لے جانے کی کوئی ترقی ہو ویسے کوشش ہی کرنی چاہیے کہ موبائل فون باتھ روم کے باہر ہی رہ جائے تو زیادہ بہتر ہے بعضوں کا بھی گرنے کے بھی اندیشے رہتے ہیں کسی کو رخوا کر چلے جایا کریں یا پھر بڑے حفاظت کے ساتھ لے جایا کر تابز بھی تو ہم پہن کے باتھ روم میں جاتے ہیں لیکن وہ چمڑے گزر چکے بند ہوتا ہے تو علمان اس کی اجازت دی ہے الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کل چلائیے السلام علیکم و اللہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہے کہ جو ابراغ قرآن شریف کے شہید ہوں ان کے ساتھ کیا کیا جائے السلام علیکم و اللہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ چند ایک صورتیں ہیں یا تو اسے دریا میں ڈال دیا جائے سمندر میں تاکہ یہ اندر گہرائی میں چلے جائیں اور ٹھنڈے ہو جائیں یا پھر کہیں گھڑا کھود کر زمین میں انہیں اندر میں دفن کے اس مٹی ڈال دی جائے اندر ڈال دیا جائے یہ دو صورتیں خاصوں پر ہمارے علماء نے بیان کی ہیں تو اندر میں آٹومیٹیکلی وہ جو مٹی ہوگی تو وہ حساب کتاب ہو جائے گا ہماری ایک مجلی سے مقدس اوراق کے تحفظ کی الحمدللہ یہ مختلف آپ نے شاید ڈبے دیکھے ہوں گے جن کو ہمارے اسلام میں لگاتے ہیں پھر اس کو نکالتے بھی ہیں اور سمندر میں اس کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں اور ٹھنڈا کرنے کا طریقہ بھی اسی طرح ہمارا چلتا ہے کہ اس میں کوئی بھی بورا وغیرہ جو ہو اس میں کاغذ ڈالتے ہیں کاغذ ڈالنے کا پھر اس میں ایک بھاری پتھر بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ اس میں وزن آ جائے پھر اس کو تھوڑا سا چیرے لگا دیتے ہیں کاٹ بھی دیتے ہیں تاکہ پانی اندر چلا جائے اور پھر یہ چیز اندر کی طرف چلی جائے اگر یہی ڈال دیں گے تو پھر دوبارہ تیرتی ہوئی کنارے تک آ جائے گی اور پھر بھی ادبی کے امکانات بن سکتے ہیں کال چلائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد عمران ملکنی اختاری ہے باب المدینہ کراچی مدنی کالونی سے ایک سوال عرض کرنا تھا جب ہم شادیوں میں بیٹیوں کو بہنوں کو قرآن شریف دیتے ہیں اور اکثر رخصتی میں ہم قرآن شریف سر کے اوپر رکھتے ہوئے ان کو ان کی گاڑی تک پہنچاتے ہیں تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ کو. کوئی اس طریقے میں حرج نہیں ہے یہ قرآن مجید کی ایک برکت لینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے سائے میں اپنی بیٹی کو رخصت کرنا ہے لیکن دیکھیے یہ اس کوئی حرج نہیں ہے کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس کی برکت عطا فرمائے لیکن میری آپ سب سے حکمت انتیجہ دی جائے جس قرآن کریم کی برکتیں لینے کے لیے ہم نے اپنی بیٹی کے سر پر قرآن کریم رکھا یہ قرآن جو شریعت بیان کرتا ہے جو اسلام و دین ہمیں سکھاتا ہے اس میں دیکھ لیجیے کہ یہی قرآن کریم کے احکام کی نا ہمارے گرد ہو رہی ہوتی ہیں بے پردگی ہوتی ہے اور بد نکاحیاں ہو رہی ہوتی ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے اور جو شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں قرآن کریم قرآن کریم ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اس کلام کریم کی برکت عطا فرمائے اور یہ میں نے پہلے ارض کر دیا کہ بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے کرنا چاہیے اس کی برکت نصیب ہوں گی اللہ نے چاہ تو لیکن اس کے جو آگے کے جو معاملات ہیں جو اس کے جو دیگر جو میں نے جو عرض کی اس تو بھی غور فرما لیجیے گا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے